اہ اکبر اکبر عل اکبر اکبر لا اللہ الا علاؤ أشهد أن لا إله الا اللہ علاؤ ان محمد س اشھد ان محمد الرسول اللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلله ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شرک له واشهدو ان محمد نبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وحسن الهدیه هدیه محمدٍ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 باحذر اخذته من لساني يفقهه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله خشعت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتبكلون الذين يخيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورضق كريم قرآن حكيم اللّه تعالى كيفحي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 کہ اس کتاب میں تم سب کا ذکر ہے بالفاظ دیگر اس کتاب میں تم سب کا چہرہ موجود ہے یہ قرآن ایک آئینہ ہے جس طرح ایک آئینہ ہر شخص کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے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 تاکہ ہم یہاں اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں فرمایا اندین ادا دکھر ال بجلت غلوب ہو مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کے فرامین کا اس کے احکام کا اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وجلت خلوب ہوں ان کے دلوں میں ایک لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے یہ ایک صفت اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی صفات کا ذکر اس کی حدود کا ذکر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 ہمیشہ اطاعت کے لیے مستعد رہنے کا جذبہ نہیں ہے اس کا معنی یہ کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہیں تو پھر یہاں آپ دکھائی نہیں دے رہے ان نمنون الدینی ادا دھو الله رنگا ہو مومنوں کے دل تو درزہ برندام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اور اس کی حدود کا ذکر سن کر اس کے مہارن اس کی حدود ہے. اس نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ اس کی ایک حد ہے ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے ایک سرحد ہوتی ہے جس کو تجاوز کرنا خلافی قانون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو احکم الحاقین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے بھی حدود ہیں وہ حدود مکانی نہیں ہیں ان حدود کا تعلق زمین کی حدود سے نہیں ہے بلکہ وہ حدود اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں تو دلوں کے لرزہ براندان ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العزت کی حدود کی تجاوز نہیں کرتا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 اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا کر اللہ رب العزت اس کے حقوق کو پامال کر دے گا اور جو شخص اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرے گا کر وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارے گا اور اس میں واضح نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کب آتی ہے بغیرت اللہ یہ العبد ما حرم اللہ ربو اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی اس کا بندہ ارتقاب کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا ہے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے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 یہ ایک قوی ایمان کی نشانی اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹالتے ہیں وہ یقیناً ایک گمراہی کا شکار ہیں وہ اس مقام پر کہیں نظر نہیں آئیں گے ان کی تصویر یہاں موجود نہیں اور ان لوگوں پر حیف اور افسوس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ایسے قواعد پیش کریں جن سے اللہ رض کے رسول کے فرامین کو قبول کرنے کی بجائے ان کو ٹال دیا جائے رد کر دیا جائے کھلم کھلا انکار تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ در پردہ ایک ایسا انکار ہے جو قطع اس وصف کے منافی تو مومن کے ایمان میں اس کے ایمان کی علامت یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ہمیشہ قبول کے لیے مستعد ہوگا ایسا مستعد کہ ان فرامین پر اس پر لرزہ تاری ہوگا جب تک قبول نہ کر کرے قبول کے لیے بے چین ہوگا مستر ہوگا لاچار ہوگا تو یہ وقف جس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر گویا قرآن میں یہاں موجود پھر وہ آگے دوسری علامت پر غور کرے ویداتول علی ہم آیات ہو اسادہ ایمان جب اس پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کی وہی پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہے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 ولاکن الف الحرف ان بلام الحرف بمیم الحرف الف لامیم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا تو یہ پڑھنے کا اجر یہ پڑھنے کا اجر اور اگر ایک مومن حز قرآن کے شرف سے مشرف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنی اس کتاب مقدس کی تمام آیات تمام صورتیں الفاظ الحروف بھر دے اور وہ اس کا حافظ بن جائے تو اس کا اجر تو لام اتنا ہی جو بقرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے ایک ایک حرف کا بار بار اعادہ کرتا ہے جتنی بار دہرائے گا وہ سینکڑوں بار ہو ہزاروں بار ہو وہ ایک, ایک حرف ان دس دس نیکیوں کا موجب بنے گا اور حافظ قرآن کا تعلق کبھی قرآن سے ٹوٹتا نہیں وہ ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دوہراتا رہتا ہے اپنا ضبط اور اطخان قائم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ ایک لام اتنا ہی اجر تبھی اللہ رب رشد قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ قرآن ورت آتی کہ آؤ اور قرآن پڑھو میرے سامنے اور اوپر کو چڑھتے جب ورت دل کم آکوم تھے ترت تل اور جس طرح دنیا میں تم آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی آج پڑھو اور جو تمہاری آخری آیت ہوگی حفظ کی وہ تمہاری منزل ہوگی مرا ٹھکانا ہوگا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 کہ دنیا میری قراد کی تعریف کرے لمبے سانس کی تعریف کرے بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور واقعاً ایمان بڑھے اکثر ریا کاری قرآن پاک کے قرہ میں ہوتی ہے علام الرحمرمبی لیکن اگر یہ قرآن پاک کی قرآن، اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی ندا جوئی کے لیے ہو تو یقیناً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 قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے قائم کیا جائے تا آ یہ وصف پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنے اور سننے سے ایمان میں تازگی آئے ایمان میں ایک بہار اور نکھار آ جائے اور ایمان واقع بڑا ہوا محسوس ہو اور اس کے دراجات میں ترقی محسوس ہو تو یہ ایک بڑی پختہ ایمان کی علامت ہے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 کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو وہ اسباب مؤثر نہ ہوں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ ان اسباب میں تاثیر اللہ کے عمر سے پیدا ہوتی پھر اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توقع کر لو یہ حقیقت توقل جو کہ توحید کا اہم شعبہ ہے بعض علماء نے توکل کو توحید کا خلاصہ بتایا ہے تو یہ توکل کی حقیقت ہے یا نہیں ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور ہر شخص کے اندر اپنے عقیدے کی جو معرفت کی صورت ہے وہ موجود ہے تو یہ سچے مومن کی ایمان کی علامت اپنے رب پر توکل کرتی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جب خور و جنت وہ نہ سن افید کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں یہ تعلیم اور تربیت کا ایک انداز ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں پرندوں کے بہت سے اوصاف ہیں اس کی تفصیل مطلوب نہیں ہے ایک وصف ایک حدیث میں بیان ہے. ل ان کم توقل اللہ رب کم حق کا توکل ہی نہ رضا کا کم کما یرد اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لو صحیح معنی میں جو توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے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 نماز پڑھنا ایک رسمی چیز ہے لیکن نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنا یہ اصل نماز کی قبولیت کی اساس قرآن نے اقامت صدا نماز کو سیدھا کرنا اس کی طرف ہماری توجہ مفضول کی ہے کہ نمازوں کو سیدھا کرتے اور یہ ایک ظاہری علامت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 ساری خلف پر اللہ کی حجت اللہ تعالیٰ کے انبیا کے ذریعے تمہارے اعمال میں انبیا کی پیروی کا عنصر ہوگا وہ قابل قبول کسی اور کی پیروی کا عنصر ہوگا وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ حجر انبیا ہیں نہ کہ باپ دادا اور نہ کہ قوم برادری لہٰذا اقامت سلاد نمازوں کو سیدھا کرنا یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں نمازی بہت ہیں مگر اکثر نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ناقابل قبول کیونکہ وہ نمازی ہیں لیکن اقامت صلاح کا تصور نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنے اور یہاں ان لوگوں کا چہرہ دکھائی دے کر جن میں اقامت صلاح کا جوہر ہے کہ نمازیں ادا کرتے ہیں سیدھا کر کے نبی علیہ السلام نے قیام کیسے کیے ہاتھ کیسے باندھا رکوع کیسے کیا سجدہ کیسے کیا تشہد کیسے کیا سلام کیسے پھیرا ایک ایک جز پر وہ قائم کرتے ہیں کس کو اللہ کے بیگمبر کی سنت اور آپ کے طریقے اور یہ اقامت صلاح ہے جس کی فکر ہر ایک کو نہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کا چہرہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا کہاں دکھائی دے رہا سورہ قرآن پاک کی سورہ اور بلا یہ خود فویل کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے بربادی ہلاکت تباہی نمازیوں کے لیے بے نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا نمازیوں کا کچھ لوگ ایسے نمازی نمازی ہوں گے ان کے لیے ویل ہے بعض تفسیروں میں ویل جہنم کی ایک وادی جو دنیا کے سارے پہاڑوں کو پلک جھپکنے میں پگھلا کے رکھے اس وادی میں اللہ رب العزت کچھ نوازیوں کو ڈالتے اللہ دین انسورات اللہ دین یوراہ یہ وہ نوازی ہیں جو نمبر نمازوں سے غافل تھے پڑھتے تھے ادا کرتے تھے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 اور حسن ہے یا نہیں یہ اقامت صلاح اور پانچویں خوبی ممی ماردکھنا انفقور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتی جو کہ ان کے سچے ایمان کی نشانی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صدقہ تو برحان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا برحان برہان معنی دلیل یعنی یہ صدقہ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 الاحق یہ حقیقی مومن اللہ گواہی دے رہے اعتراف کر رہے کہ جن لوگوں میں یہ پانچ اوصاف پیدا ہو گئے ہم ان کے سچے اور حقیقی ایمان کی شہادت دیتے اور بڑی عظیم گواہی یہ بڑا عظیم اعتراف ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کا ایمان سچا ہے حقیقی اور پختہ ہے اور بڑا ہی قابل قبول یہ بندے بڑے برگزیدہ ہے لا المؤمنون حقا یہ حقیقی مومن ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے تین بشارتیں لہم عند الدین ایک تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے درجات درجات اولاد صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر اونچے درجات جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے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 لہم دراجات اور ان جب نبی علیہ نے اتنے بلند درجات کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ تل کا مناظر کہ یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہوں گے انبیاء کی منازل ہوں گی ان درجوں پر تو انبیاء فائز ہوں گے اتنی بلندی پر اتنے اونچے پرمایہ کہ یہ درجے انبیاء کے بھی ہیں اور رجالم آمن ابلّہ بسپتا کل ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے قلائے کونگل منحقہ یہ پانچ اور سات حقیقی ایمان کی علامت ہیں جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے مشتق المرسلین اور ان کے ایمان کا سب سے اہم جوہر یہ ہو کہ نبیوں کی تصدیق کرے نبیوں کی جو بات ان کے سامنے آ جائے اس کو سچا مان لیں اور قبول کر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 قوم برادری کی باتیں حائل ہو جاتی ہیں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو قبول کر لیتے ہیں ان کا یہ درجہ خیام کے تھے اتنے بلند درجات پر فائدہ ہوگا اور ایک حدیث رسول اللہ اللہ نے فرمایا ان جو اوپر دیکھیں گے ستاروں کی طرح محلات ان کو نظر آئیں گے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی انہیں میں سے ہوگی ان کے درجات اتنے بلند ہوں اتنے اونچے ہوں وہ انائماں بلکہ اس سے بھی کہیں بہتر اس سے بھی کہیں عمدہ اس لیے کہ ان کے ایمان میں یہ صداقت موجود تھی اور یہ حقیقت موجود تھی تو فرمایا کہ یہ ان کا وق یہ ان کے اوصاف ہیں اور یہ ان کی جزا ہے درجات اولا وہ اور گناہوں کی بخشش سارے گناہ معاف کر دیں گے ان پانچ اعمال کی برکت سے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 حالانکہ ان کو بڑی تکریم دی تھی عزت دی تھی مسجود ملائکہ بنایا تھا اور کسی عمل کے بغیر ہی جنت دے دی صرف ایک ایک درخت سے روکا اسے چکھ بیٹھے اللہ تعالی جنت سے نکال دی اور اس اولی واقع سے ہمیں یہ تربیت دی یہ نصیحت دی کہ جہاں معصیت ہوگی وہاں جنت نہیں ہوگی اور جہاں جنت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگی گناہ ایک نجاست ہے نخوصت ہے ایک کالک ہے جب کہ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور نور ہے اور یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لہذا مغفرت یہ ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے یا فرحم ضلوب ہم یو اللہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر جنات کی وراثت عطا فرماتا ہے تو اگر تم یہ پانچ اوصاف اپنا لو تو اللہ تعالی کی طرف دراجات اولا بھی ہیں اور مفرت بھی یہ دونوں آخرت کے فائدے ہیں تمہاری دنیا بھی ہمارے پیشے نظر ہے دنیا کی امور فرما کے ورثکن کریم اور تمہیں بڑی باعزت روزی بھی دیں یعنی اس میں دنیا کا بھی استحکام ہے معیشت کی بھی مضبوطی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ایسی ہے کہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے دراجات اولا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 جو اللہ رضی کی رسول کی اطاعت کریں حقیقی اطاعت سچی اطاعت کہ جیسی اللہ رضی رسول کا عمر پہنچے اس کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہو کوئی تاخیر نہ ہو کوئی تعویل نہ ہو کوئی بہانہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ مستعد ہو تو یہ لوگ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے نبی تو اللہ کے عمر سے بنتا ہے لیکن باقی تین دراجات صدیقیت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 الحمد للہ وسلات و السلام رسول اللہ و یہ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے ہمارا مریض تمام بیماروں کو صحت کام عطا فرما دے بہت سے ساتھی نے اپنے مریضوں کے لیے مجھ سے رابطے کیے ہیں دعا کریں کہ اللہ ترم کے مریضوں کو صحت کام عاجلہ عطا فرما دے اور ہم جمعے کے بعد ایک جنازہ بھی پڑھیں گے غائبانہ ایک خاتون کا صحیح عصیدہ خاتون کا صرفی خاتون کا جن کا انتقال لاہور میں ہوا ہری اور ہزارہ میں ان کی تدفین ہوئی اور اس خاتون کی وفات سے قبل وصیت تھی کہ جنازہ ان کا میں پڑھاؤں لیکن جو ان کے فاصلہ بہت تھا سفر ممکن نہیں تھا تو ہم نے جنازہ غائبانہ کا وعدہ کر لیا جمعے کے بعد آپ جنازہ پڑھ کے جائیے گا اور آج کا اعلان جو ہے وہ آپ کی اسی مسجد کے لیے جہاں آپ موجود ہیں مزید رحمانیہ جو کہ الحمد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 وہ مستمر رہیں اور جاری اور قائم رہیں اور انشاءاللہ یہ اس مرکز کے ساتھ تعاون ہے جو یقیناً بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک توفیق ادا فرما یہ بعض علماء کے فتوے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک رکعت اور دو رکعت والی نماز میں تورب کے قائل نہیں تشہد میں تشہد میں بایاں پاؤں نکال کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ تین یا چار رکعت رکعت والی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 من يهده الله فلا نضد له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرع الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله ورسوله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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا, إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر اللهم انصر من نصر دين صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم واخذل من خضل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت سمير عليهم وتبعلينا إنك أنت الدوار الرحيم برحمتك يا أرحم الرحيمين وصلى الله على النبي